السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکا یا نور اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکا یا نور اللہ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صل اللہ تعالیٰ علیہ و آری و کا فرمانِ رحمت بنیاد ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پہ دردے پاک پڑھو بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ علی و سلم صلات و السلامن علی سیا سیا رسول اللہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی شخصیت کا تعارف ہوتی ہیں جو اس کے اخلاق اور اس کی گفتار اور اس کے دیگر معاملات کا آئینہ دار ہوتی ہیں ان چیزوں کے اندر اگر خرابی آ جائے یا ان چیزوں کے اندر کہیں فالٹ آ جائے تو وہ فالٹ ڈائریکٹ انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں اپنے اندر موجود خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور جو کمیاں ہیں ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع کیا ہے آئیے ذرا آپ کو دکھاتے ہیں لفظ الفاظ میں اور الفاظ جملوں میں ڈھل جاتے ہیں تو انسان کو دکھ کی سمت بھی لے جا سکتے ہیں یا پھر سب کی ٹھنڈی چھاؤں بھی نصیب ہو سکتی ہے اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی نہیں لوٹتے انسان کی گفتگو ہی اس کی پہچان ہوتی ہے اور الفاظ کا چناؤ ہی اس کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے مگر ہماری توجہ اس طرف مبزول نہیں ہوتی کبھی تو جانے انجانے میں ہم ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جو رشتوں میں دوریوں کا سبب بن جاتی ہے ہمارے غلط رویے الفاظ کو تیر بنا دیتے ہیں یہی تیر جو بعض صورتوں میں خونی انجام تک لے جاتی ہے جملوں کا زہر معاشرتی ماحول کو بھی پرا کرتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنس کے نشتر اور حقارت بھرا انداز ہمیں بے وکار کرتا ہے یہی اندازے گفتگو آفس کا ماحول اور پڑوسیوں میں رنجشوں کا سبب بن جاتا ہے الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں تو ایسا معاشرہ کیسے بن سکتا ہے مثالی معاشرہ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شما کی نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسرے میں موجود ہیں یہاں ہم آپ کی کالز کو اور آپ کے میسجز کو بھی انشاءاللہ شاء کا حصہ ضرور بنائیں گے آپ نے کبھی کوئی ایسی بات سنی ہو جو ایک کڑوی یاد بن کر آپ کے, آپ کے ساتھ جو وابستہ ہو گئی ہو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اس انداز کی کس طریقے سے اصلاح ہو سکتی ہے یہ ہم انشاءاللہ شاء شورا سے پوچھیں گے پہلا سوال سیدھی یہ ہے کہ آج جیسے ہمارا موضوع ہے الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں الفاظ کا انتخاب الفاظ کا چناؤ یہ خوبصورت ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے ڈیسنٹ ہونا چاہیے مہذب ہونا چاہیے یہ کیوں ضروری ہے الحمدللہ رب العالمین و والسلام وسلام علیہ المرسلین کسی نے کہا ہے کہ ہم انسانوں میں رہتے ہیں اور ہمارا واسطہ انسانوں کے جسموں سے کم و دل سے زیادہ پڑتا ہے اللہ جسم پر چوٹ کرنی ہو تو ہاتھ کا استعمال کیا جاتا ہے اور دل پر چوٹ کرنی ہو تو زبان کا استعمال کیا جاتا ہے اب آپ زبان سے کوئی لفظ اچھا نکالتے ہیں تو وہ آپ کے دل پر اچھا اثر ڈالتی ہے اور اگر آپ اسی زبان سے کوئی تیز اور برا لفظ نکالتے ہیں تو وہ دل پر برا اثر ڈالتی ہے ایک فلسفر نے کسی کو کہا تھا کہ تم بات کرو مجھ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو انسان جب کلام کرتا ہے تو اپنا تعارف پیش کرتا ہے اس لیے بولنا یہ اس کو ہمارے دین نے ہمارے اسلام نے بہت ہی اس کو اہمیت دی ہے حتیٰ کہ قرآن کریم میں بھی اچھا کلام کرنے کے حوالے سے نرم کلام کرنے کے حوالے سے ہمیں فرمایا گیا ہے اور حدیثوں میں بھی زبان کی آفتوں کا بیان اور اچھے ب... کلام کا اچھے بول کا بیان اور برا بول انسان کو کس طرح دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچا سکتا ہے یہ سارے بیانات ملتے ہیں لوگوں سے اچھے اچھی بات کرو چلا کے بات کرنے کی مذمت کی گئی ہے کہ سب سے بری آواز گدے کی آواز ہے جی بالکل تو ایک مہذب انداز پیارا اندازی کسی بھی معاشرے میں آپ چلے جائیں خواہ وہ ایک اسلامی معاشرہ ہے یا وہ کوئی اور معاشرہ ہے گفتگو کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے جب آدمی آ کر کوئی کلام کرتا ہے کوئی بات کرتا ہے تو اس کی وہ شخصیت کا تعارف ہے ایک نیا شخص آ کر آپ سے بات کر رہا ہے جب وہ چلا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار کتنا عمدہ شخص تھا حالانکہ آپ نے نہ اس کی کبھی اس کا پڑوسی بنے نہ کبھی آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا نہ کبھی آپ نے اس کے ساتھ کوئی تجارت کی نہ اس کے ساتھ آپ نے کبھی کوئی معاملہ بھی نہیں کیا پہلی مطلب ایک شخص آپ سے ملتا ہے آپ سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یا چند منٹ بات کرتا ہے جب وہ چلا جاتا ہے تو آپ اس کے بارے میں ایک رائے قائم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ رائے چاہے پلس ہے یا مائنس ہے اس لیے کہتے ہیں کہ تمہاری پہلی ملاقات تمہاری شخصیت کا ستر فیصد تعارف پیش کرتی ہے اور کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم کسی سے ملو تو یہ سوچ کے ملو کہ تمہارا اس سے دوبارہ ملنا نہیں ہوگا لہذا تم جب جاؤ گے تو اپنی شخصیت کا اس کے دل و دماغ پر ایک نش قائم کر کے جاؤ گے لہذا بولنا جو ہے نا یہ ایک معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے مثالی معاشرہ بنانے کے لیے زبان کا استعمال یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے ایک جملہ استعمال ہوتا ہے محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ میری زبان مت کھلوانا بعض لوگ جو ہے وہ دوسروں سے ہی کہتے ہیں کہ میری زبان مت کھلوانا یہ اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس کا امو گویا کہ گٹر کا ڈھکن بنا ہوا ہے اگر یہ ڈھکن کھلا تو بدبو نکلے گی دیکھیے یہ کوئی مہذب جملہ ہی نہیں ہے میری زبان مت کھلواؤ ورنہ میں تمہارے ایپ کھلدوں دوں گا میں تمہارا دل توڑ دوں گا میں تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دوں گا تو یہ کوئی مہذب جملہ نہیں ہے کبھی بھی علماء سے اور ایک مہذب اور تمیزدار لوگوں سے آپ نے اس طرح کی جملے نہیں سنے ہوں گے وہ خاموش رہتے بلکہ جاہلوں کے ساتھ تو جو ہمیں کہا گیا ہے نا سلام قالوا سلام واہین قَالُ <السَّلَامَة> ترجمہ بھی کردے اللہ, تعالی ل... بڑھتا بڑھتا ہوں آپ اس اللہ تحل تبارک و تعالیٰ ل... کے ل... بندے, بندے, بندے رحمان کے بندے الین شون جب وہ زمین پر چلتے يمشون ہیں چلتے ہیں سارے بدا خواتون اور جب ان سے کوئی جاہل مل مخاطب ہوتے ہیں بات کرتے ہیں کالو سلام کالو سلام ان کو کہتے ہیں سلام مطلب نکل جاتے ہیں تو سلام متارکت جسے کہتے ہیں چلے جاؤ ہمار اب نکل جاؤ نکل جاؤ تو یہ چیزیں یہی ہے نا جی بالکل ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہماری تربیت فرمائی ہے اور قرآن میں بھی ہماری تربیت ہوئی ہے تو زبان کا استعمال یہ درست ہی ہونا چاہیے لفظوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے امیر سنت میں بڑی پیاری بادر ارشاد فرمائی ہے کہ آپ بول کر پشٹائے ہوں گے نہ بول کر نہیں پھتائے ہوں گے بلکہ نہیں یہ فرمائے کہ بول کر پچھتانے سے اچھا ہے نہ بول کر پھتائے جب آپ کسی کو بولتے ہیں نا تو یہ تو ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن کو اس بات کا احساس ہے کہ ہماری زبان نے کسی کو ازیت دی ہوگی وہ تو یہاں تو یہ ہے آپ جو کہتے ہیں کہ الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں تو یہاں تو یہ کہ کسی کو احساس بھی تو ہونا کہ بھئی میرے لفظوں سے اس کا دل ٹوٹ رہا ہے میرے لفظوں سے اس کی عزت اس کی بکھیاں اکھڑ رہی ہیں ہی نہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے الفاظ سے اگلی کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے ویسے بھائی کوئی بھی الفاظ یا کوئی بھی جملہ کہا جائے تو اس کے پیچھے جو ہے ایک مقصد ہوتا ہے وہ مقصد ایک غصہ یا کسی شخص کو نیچے دکھانا یا تانا یا کوئی ایسی بات جو اس کے مقصد تو اس کے بالکل مائنڈ میں ہے مگر وہ الفاظ جو ہے اس کو اس کو مدد دے رہے ہوتے ہیں اگر کوئی حافظ ہے تو ایسا جملہ طنز کرے ایسا تانا دے کسی کی خامی کا کوئی تانا دے تو اس کے بیک اینڈ پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز چل رہی ہوتی ہے بیک اینڈ مائنڈ پر کہ وہ, وہ چیز بلواتی ہے تو وہ شخصیت سے ملنے سے فرسٹ امپریشن کا پتہ چلتا ہے اور گفتار سننے سے کردار کا پتا چلتا ہے تو حری صاحب ایسے لوگ جو ہیں جو ایسے جیسے مثال کے طور پہ میں ایک جگہ کی مثال آپ کو دیتا ہوں ایک کمپنی ہے اس کا مالک آتا ہے تو لوگ خوف کھاتے ہیں اور جو سامنے ہوتا ہے یا لوگوں کو جمع کرتا ہے وہ خوب گالی گفتار کرتا ہے اس کے ذہن میں کیا ہے جو ملازمین کے ساتھ ایسا سلوک اور ایسی گفتار ان کے ساتھ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ایسے شخص کی کبھی کو معاشرے میں رسپیکٹ نہیں ہوتی جو لوگ ان سے وابستہ رہتے ہیں وہ مجبورن وابستہ رہتے ہیں کہ ان کی غربت یا ان کی پریشانی یا ان کا روزگار ایسے لوگوں سے اس کو وابستہ رکھنے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے ورنہ انسان کا ایک نیچر ہے کہ جہاں عزت نہیں ملتے نا یہ صرف جاتا نہیں ہے اب جہاں پر اس طرح کا لہجہ لب و لہجہ استعمال کیا جائے تو ڈیفینیٹلی ایک تو یہ کہ اس کو خود ایک تربیت کی ضرورت ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ شاید انسان اسی طرح چلتے ہیں لوگ اس طرح چلتے ہیں، بعضوں کا بلکل نیچر بلکل ہوتا ہے کہ یار یہ, یا یا یہ مطلب جب جھاڑیں گے ڈانٹیں گے تھوڑا غصہ کریں گے نا تو یہ چلیں گے بعد شوروں کا نیچر ہوتا ہے بعض شوروں کا نیچر ہوتا ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ اگر بیوی بی کو تھوڑا سا مسکراہٹ دی یا بیوی بی کو تھوڑا سا یہ دیا نا تو یہ سر پر چڑھ جائے گی کیوں سر پر چڑھے گی وہ کیوں اس کو آپ مطلب کہ اس طرح غصے والی اور ایک بری نظروں سے اس کو ایک وحشت نام برقرار رکھنا ہوتا ہے نا سامنے والے بندے پر دبدبا ہو روب ہو اس کو پتا چلے کہ بھئی کوئی اہم بندہ آیا ہے کوئی مطلب عام بندہ تھوڑی آیا دیکھیں سلمان بھائی لوگ عزت کریں لوگ عزت کر کے آپ کی دل آزاری سے رہے نا یہ زیادہ اچھا ہے آپ کے شرک کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت کریں نا یہ برا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے معاشرے کا فرد اگر لوگ اس کی عزت اس لیے کرتے ہیں یا اس کی وجہ اس کی مطلب اس کے لیے تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے شر سے ڈرتے ہیں کہ زبان سے تکلیف پہنچائے گا یا ہاتھ سے تکلیف پہنچائے گا تو مومین کی یہ مومین وہ ہے کہ جس کی ہاتھ تو زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہومسلم کہ اس کی زبان اس کے ہاتھ اس کی زبان سے لوگ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اب زبان سے محفوظ رہنے کے لیے ڈیفینےٹلی آپ کو سوچنا جس طرح آپ بے دھڑک اور مطلب بے جھجک اور بگڑ سوچے سمجھے ہاتھ نہیں چلاتے اس طرح زبان کیوں چلاتے ہیں جس طرح ہاتھ چلاتے وقت آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ہاتھ کسی کو لگے گا تو اس کو تکلیف دے گا تو تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ زبان جب چلے گی تب بھی یہ کسی کو تکلیف دے سکتی ہے کہتے ہیں کہ ہاتھ کے یا تلوار کا گھاؤ تو بھر جاتا ہے زبان ایسی تلوار ہے کہ جس کا گاؤں بھرتا نہیں ہے لہو بلا ما یہ وہی جو آپ نے اردو میں فرمایا تو یہ نہیں بھرتا زبان کا گاؤں نہیں بھرتا اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت فتنے فساد ہیں مجھے جو لگتا ہے نا کہ الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ الفاظ کب تیر بن جاتے ہیں صحیح آپ کہتے ہیں کہ الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں تو اس طرح ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ الفاظ کب تیر بن جاتے ہیں ری ایکشن میں یہ نکلتے ہیں تو جی اب مجھے اس کا لگ جواب بھی لگتا ہے کہ الفاظ اس وقت تیر بن جاتے ہیں جب اس کے اندر کوئی تائنا شامل کر لیا جائے اس کے اندر کوئی تنت شامل کر لیا جائے یعنی لوگ بعدوں کا تلطف یعنی کہ وہ خوش طبئی کے طور پہ بھی تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں میں مثال دیتا ہوں آپ کو مجھے تو اس کا کافی واسطہ پڑتا رہا ہے کہ لوگ کس طرح تکلیف پہنچاتے ہیں جیسے کہ مطلب کہ ایک شخص کے بارے میں آپ کو تھا کہ یار آج آئے گا تو آپ دل سے آئے اس کی طرف بڑھنے کے لیے کہ یار چلو یہ آئے گا تو اس سے اپنے ملاقات کر لیں گے کڑے وہ آیا اس نے آتے کا اور تو سامنے کھڑا ہے اور میں تو تجھے دیکھنا نہیں چاہتا تھا اب وہ تو کہے گا کہ چل یار کر گلتی ہو گئی چل بھائی دیکھی لیا نا کوئی بات نہیں تو وہ یوں تو وہ مسکرا کے بھیج دے گا لیکن وہ الفاظ اس کے دماغ اور دل سے نکلیں گے نہیں یار مجھ میں سیکیا بھی تھی کہ مجھ کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا اور اگر وہ واقعی مجھے دیکھنا نہیں چاہتا تھا تو اگر اس کے سامنے میں آئی گیا ہے تو میرے اوپر بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں تجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا اسی طرح کبھی آپ کسی سے جیسے کہ بات کریں گے ملاقات کریں گے تو وہ آپ کو اس طرح کی گفتگو کرے گا کہ آپ کو ڈر لگے یار بسنا ایک تو یہ جو جملہ ہے نا بسنا بلایا نہیں نا جیسے دعوت وغیرہ کے اندر آپ کسی کو نظر انداز کر دیں بعدوں کا نظر انداز بھی کیا جاتا ہے اور بعدوں کا مطلب کسدن میں نہیں بلایا جاتا واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کسدن دعوت میں نہیں بلایا جاتا میں آپ کو ہو سکے تو یقین کر لیجیے گا کسدن نہیں کوئی پتہ ہے کہ یہ جب دعوت میں آئے گا تو دعوت کا بہرا گرک کر کے رکھ جائے گا ماحول خراب کرتے کیونکہ گا. اس کے الفاظ ہے ہی ہوتے تیر والے اور وہ ही. مطلب کہ وہ چکتے ہی جملے کہتے ہیں اور وہ کہیں گے میری زبان کالی ہے میں کالی زبان ہے تو میں تو بول دیتا ہوں میں تو منہ پہ بول دیتا ہوں منہ پہ بول دیتا ہوں یہ اسلامی ہر بات منہ پہ بولنے کی رات بھی میں نے اتنی تھی کہ ہر بات منہ پہ بولنے کی نہیں ہوتی مطلب ایک کالا آدمی بیٹھا ہوا ہے آپ بولو میں تو منہ پہ بولتا ہوں جو بھی سچ بولتا ہوں او کا اس کو اچھا لگے گا برا لگے گا آپ بتا دیں اچھا لگے گا برا لگے گا ایک مطلب ایک شخص صحت مند ہے موٹا ہے مطلب اس کی مطلب کی جسامت تھوڑی زیادہ ہے اور آپ اس کو خالی چاہتے ہیں کہ او مولا کون سی چکی کا آٹا کھا رہا ہے اب وہ مسکراہ ہو رہا ہے لیکن کیا آپ کا یہ جملہ اس کو خوش کر رہا ہوگا نہیں اس کو ازیت ہو رہی ہوگی انسان کا نیچر یہ کہ وہ تعریف اور رغبت کو جو ہے نا پسند کرتا ہے جی کیا کہہ رہے جی مکہ شریف میں الحمد للہ دار الحرمین میں استائی بھائی جمع ہیں اور آ, ہمارا سستا دیکھ رہے ہیں مثالی معاشرہ اور حضور آ, خلیفہ مفتی اعظم ہند مولانا مفتی بدر القادری صاحب دام القادم قدسیہ بھی الحمدللہ للہ فات فاطم و سزاؤں میں ہیں اور استعمال بھائیوں کے ساتھ سلسلہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کو صحت دے تندرستی دے ان کو درازائے عالم بھی ہیں اور اور ماشاءاللہ اللہ بہت اہل محبت بھی ہیں سبحان اللہ اور ویسے ہی علماء سے ہم کو پیار کرنے کا درس دیا گیا ہے سکھایا گیا ہے پھر جب کوئی ہمارے پیر سے محبت کرتا ہے نا اللہ تو اللہ اس کی عزت اور اس کی محبت اور دل میں پیدا ہو جاتا اللہ ہے اللہ یہ اللہ ایک نیچرلی نیچرلی نیچرل بات, نیچرل نیچرل بات ہے نیچرل بات اگر, نیچرل بات اگر کوئی آپ کے والد کی عزت کرے گا تو آپ کو وہ اچھا لگتا ہے والا تو فرماتے ہیں کہ یہ جو باپ ہے نا جو ہمارے والد ہوتے ہیں یہ پدرے گل ہے اور پیر دل ہے وہ روح کا باپ ہے تو باپ وہ زیادہ مت خوشی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ اللہ بدل قادری صاحب سے یوں ملاقات ہالینڈ میں ہوئی ہے میری اب دیکھیں ان کے میٹھے بول سبحان اللہ ان کی اچھی گفتگو کی شیر ہے نا کہ مکتے میں ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اصیر اس کا تجھے سلام, سلام ہے تو یہ اچھے کلام جو ہے نا یہ انسان کو ہر دل عزیز بنا دیتے ہیں یعنی اگر آپ سے کوئی دور رہ رہا ہے یا آپ سے کوئی کٹر رہا ہے نا آپ لوگوں کو ملامت نہ کریں خود کو ملامت کریں کہ میرے کردار اور میری زبان کا انداز اتنا اچھا نہیں ہے کہ لوگ مجھے اپنے قریب بٹھا سکیں اس میں بالکل جس طرح سے لوگ جب کسی کے عیب سے کسی کو پکارتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ ان میں عیب نہیں ہوگا اصل میں بازوں کے عیب ظاہری ہیں بازوں کے عیب چھپے ہوئے ہیں اب مطلب یہ کہ کسی کی کپڑے پر کسی کی جسامت پر اب دعوت میں ملاقات ہوئی اب دعوت میں ملاقات ہوئی دعوت میں ملاقات ہی ایک فوراً ایک لفظ تیر کی طرح نکلا اور کہا ارے آج بھی تم نے وہی کپڑے پہن لیے اچھا آپ بتاؤ یار آپ اس کو مطلب وہ کیا کہے کہ وہ اپنی کیا ساری مجبوریاں ساری پریشانیاں کہ میں نے آج یہ کپڑے کیوں پہنے ارے کسی کو کیوں, کیوں, کیوں آپ کو لگتا ہے کہ کپڑے اس نے وہی پہنے دو کون سا غلط کر دیا کون سا ایسا مطلب کہ اس نے جرم کر دیا ہے نیا جوڑا ہے ل... تمہارے پاس پہننے کے لیے بولو... کبھی میں بولوں کہ میرے پاس نیا جوڑا نہیں تھا میری پوزیشن نہیں تھی میری ایسی حیثیت نہیں تھی <coughs> مجھے سیریری ٹائم پر نہیں ملی تھی یا اس مہینے میرا بچہ بیمار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا خرچہ سارا ہو گیا تھا اور میں نے بچے کی محبت نے اپنے لیے نیا جوڑا نہیں سلوایا کیا میں ساری فائلیں آپ کے سامنے کھولوں یا چلو کچھ بھی نہیں ہوا تھا مجھے آپ کی دعوے سے اتنی دلچسپی بھی تھوڑی تھی کہ میں نیا لے اب میں یہ جی جواب دے دوں کہ مجھے آپ کی دعوے سے اتنی دلچسپی بھی تھوڑی تھی کہ میں کو مطلب کہ پندرہ سو دو ہزار روپے کا نیا جوڑا سلواؤں اب یہ میرا جملہ جو تیر بنے گا آپ کے لیے وہ اس کو کبھی سوچا ہے یہ ہے نا آپ کسی آپ چاہتے جو لوگ آپ کی عزت کریں تو آپ لوگوں کی عزت کیجیے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے اچھی باتیں کریں آپ لوگوں سے اچھی بات کیجئے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بلائیں اپنے پاس بٹھائیں تو لوگوں کی عزتوں کی پرواہ کیجئے ان کی مطلب ان کو ان کو تکلیف مت پہنچائیے ورنہ لوگ آپ کو بٹھائیں گے نہیں بلائیں گے نہیں کھول لیتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ریاض احمد اطاری لاہور سے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے مثالی معاشرہ بہت ہی اچھا اور مثالی پروگرام جا رہا ہے اس میں بہت سی اچھی سبق امرز باتیں ہمیں ملتی ہیں میری الحاظ عمران اتاری صاحب سے ہاتھ باندھ کر گزارش ہے کہ وہ میرے لیے خاص سعا کرے اللہ پاک میرے پانچ بیٹی ہیں مجھے ایک بیٹا عطا کرے اللہ پاک آپ کا آپ سب کا اور بابا جان کا سایا سدا سات دیر تک ہمارے سروں پر سلامت رہے عامر السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے کال کی ہمارے سلسلے کی حوصلہ افزائی کی اللہ کریم آپ کو اس کی جزاک فرمائے اور دعا کرتے ہیں آپ بھی آمین کہیں کہ اللہ کریم ہمارے اس اسلامی بھائی کو آفیت کے ساتھ بگر آپریشن کے بیٹا عطا فرمائے جو ان کے حق میں بہتر بھی ہو اور ایسا نیک بیٹا نصیب ہو کہ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں جنت میں لے جائے اور جن کی بیٹیاں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بیٹیاں بھی عطا کرے جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد بنائے اور یہ اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ان کے دل کا سکون بنے اور ان کی پریشانیوں کا سبب نہ بنے کہ ان کے لیے راحت و سکون کا سبب بنے اور بگر اپریشن کے اللہ کرے کہ یہ اولاد عطا ہو سلو الحبیب صلی اللہ ہمیشہ تعالی تعالی جب بھی میرا مشورہ ہے اولاد کے لیے دعا کریں آفیت والی دعا آفیت والی اولاد ہو وہ بعض قد اولاد پیدا ہوتی ہے اور ہوتے ہی کیبن میں چلی جاتی ہے آئی سی یو میں چلی جاتی ہے اللہ نہ کرے معذور اولاد پیدا ہو جاتی ہے زندگی بھر اچھا پھر سب صحیح ہوتا ہے تو آگے جا کر وہ نافرمان بن جاتی ہے آنکھیں دکھاتی ہے لڑتی ہے جھگڑتی ہے فتر فساد کرتی ہے پھر ایک اسٹیج آتا ہے کہ ماں باپ خود کہتے ہیں کہ کاش تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تو یہ صورت حال سے گزرنا پڑتا ہو تو ہم دعائی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و آفیت والی اولاد اللہ فرمائیں دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام وہ اولاد جو نافرمان بنی ہوئی اپنے ماں باپ کی اسے فرما بازار بنا دے اور یہ جو زبان الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں میں نے ایک بیٹے کو ایک باپ سے یہ کہتے ہوئے سنائے میرے ان کانوں نے سنا ہے اور میں اس کیس کو ڈیل کر رہا تھا تو اس میں ایک بیٹے نے برجست اپنے باپ کو کہا تم یہاں تک میرے لیے کیا کیا ہے کچھ بھی تو نہیں کیا اچھا اس باپ کی پوری زندگی میرے سامنے ایک طرح سے بیٹے کی زندگی میرے سامنے جب میں کیس ڈیل کر رہا ہوں ایک ہسٹری تھی میرے سامنے بہت برسوں پرانا یہ جملہ ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ جملہ مجھ سے بھولتا نہیں اس باپ نے کیسے وہ جملہ سنا ہوگا وہ باپ کا دل اور اس کا گردہ جانتا ہوگا کہ جس نے اپنی زندگی بیٹوں کے لیے وف کر دی ہو بچوں کے لیے وف کر دی ہو اور کیا کچھ دقتیں اور مشقتیں نہیں اٹھائیں صرف و صرف اس لیے کہ باپ اپنے بیٹے کے بینک میں بیلنس داخل نہیں کرواتا اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈلواتا بینک میں اس کی سائن نہیں کرواتا یا اس کی ہر خواہش پوری نہیں کر دیتا صرف اس لیے ایک بیٹا اپنے باپ کو کہہ دے کہ تم نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے یہ جملے بعض اوقات بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے بلکہ یہ تو روایتوں کے مضامین موجود ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے تو شوہر کو کہ جس میں دن رات ایک کر کے محنت مزدوری کر کے گھر بنا کر یہ سب کچھ کرا کر اتنا سب کچھ کرا کر دے دیا ایک چیز آپ کی خواہش آپ کی توقع آپ کی فرمائش اور آپ کی پسند کے مطابق نہیں کر پاتا اور آپ اس کو کہہ دو کہ آج تک کیا, کیا آپ نے میرے لیے اتنا تو ہوا نہیں آپ سے اتنا تو ہوا نہیں آپ سے اس نے کب نکاح نامے پہ لکھ کر دیا تھا کہ تیرے لیے چاند, چاند و تارے توڑ کر لے آؤں گا کب اسے سائنلی تھی اس کے لیے جو ضروری تھا اس نے کر دیا پہننے کو آپ کو کپڑا دے دیتا ہے کھانے کو آپ کو روٹی مل جاتی ہے سر چھپانے کو آپ کو چھت مل جاتی ہے ٹھیک اسی طرح شوہر بعد اوقات بیوی بی کو تانے دیتا ہے بہت تیز ترار گفتگو ہوتی ہے اور بالکل جھاڑ دیتا ہے اس کو ڈانڈ دیتا ہے اس کو سب کے بیچ میں یہ تکلیفیں ہیں یہ بہت تکلیفیں ہیں اتنی اذیت ہوئی آپ لوگوں کی زبان سے جو اس طرح کی زبان استعمال کرے اتنی عزیت ہوتی ہے کہ آپ اپنی بیوی بی کو مطلب کہ کسی کے سامنے بھی معاف نہیں کریں گے مطلب دکان پر دو پر ایک کپڑا لینے کے لیے گئے میاں بیوی بی. اور بیوی بی کو ایک چیز پسند آ گئی اور دکاندار کے سامنے شور کے دے اب تیری پسند ہی گھٹیا دی تبھی تو تجھے ساتھ نہیں لاتا ہوں اب یار اس بچاری کا منہ کتنا ہو جائے گا اچھا وہ गट گیا بھی نہ بندہ بولے کو گٹیا نہ بولے بندہ کیسے گٹیا کو گٹیا بولے گا منہ پر بھائی جان کیسے گٹیا گٹیا بولے گا مطلب اندھے کو منہ پر بولے گا اس کو اچھا لگے گا کالے کو منہ پہ کالا بولو گے اس کو اچھا لگے گا تب بھی تو الفاظ تیر بن جاتے ہیں اس میں جملہ یہ بھی آتا ہے کھانے کے دوران کے تمہیں کھانا بنانا ہی نہیں آتا ہے ایسا تو نہ کرے ٹھیک ہے تربیت کرے دیکھیں ایک جملہ کا یار کھانا تو صحیح بنا کھانا تو صحیح بناؤ یار اب یہ جملہ ہے آپ نہیں آپ کو کھانا صحیح لگا رک جائیں پھر اس کو محبت و پیار سے بیٹھ کر کھانا آپ کیسے صحیح پکانا آپ کی آپ کا ذوق کیا آپ کا ذائقہ کیا ہے اس کے احساسوں سے بات بھی تو کی جا سکتی ہے بیٹھ کر بات کی سکتے ہیں یعنی آپ یہ ذہن بنا لو کہ میں اپنی زبان سے تکلیف نہیں دوں گا آپ یہ ذہن بنا لیں میں نے اچھے الفاظوں کا استعمال کرنا ہے خوبصورت الفاظوں کا استعمال کرنا ہے بعض اوقات کسی کو ایک بات ریئلائز کروانے کے لیے اس کو توبیک کرنے کے لیے ڈانٹنے کے لیے جھاڑنے کے لیے کوئی سخت الفاظ ہے وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں ایک بچہ ہے اس کو اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو بعض اوقات لوگ یہ بھی بولتے ہیں ابھی تمہاری عکل میں بھوسا بھرا ہوا ہے بلکہ ایک تو میں نے یہ بھی جو ہے وہ ہوا سننے میں آئی بات کہ بعض لوگوں کے دماغ میں تو جو ہے وہ کھوپڑی میں دماغ ہوتا ہے دماغ میں عقل ہوتی ہے بعض کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوتا ہے اور تم تو وہ ہو جس کی کھوپڑی میں بھوسا بھی نہیں بھرا ہوا یعنی بالکل ہی خالی ہے اب ایسے الفاظ مطلب اس کو بولیں گے تو کو احساس ہوگا نا کہ میں نے اپنی عقل استعمال کرنی ہے یا اپنی ایبیلیٹیز کو جو ہے وہ بڑھانا ہے یہ بولنے سے وہ بھوسے کی جگہ پر کل آ جائے گی وہ, وہ اپنے کلام, کلام کے اندر یہ عقل تقسیم کر رہا ہے کہ میں بولوں گا تو بھوسا نکل جائے گا کل آ جائے گی میں نے کتابیں پڑھا تھا ایک شخص نوجوان کا متعلق پڑھا وہ کہتا ہے میرے زندگی میں کبھی کوئی نمایاں کام نہیں کر سکا جب بھی کوئی نمایاں کام کرنے جاتا تو بچپن کی ایک باتیں میرے کانوں میں گونجتی او بیوقوف جائل تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا گدے جب بھی کچھ کرنے جاؤں تو مجھے وہ جملے یاد آتے تھے جو گھر میں میں سنتا تھا اور میں زندگی پر کوئی اچھا نمایاں کام نہیں کر سکا اس سے مجھے میٹری تو پر ایسا ڈی مورز کر دیا کہ میں کسی قابل نہیں رہا خام خا ہوا بھرتے جائیں بچے کے اندر خام کھا ہوا بھرتے جائیں ایمپلائی کے اندر ٹیچر خام کھا کو جو ہے وہ خام خواہ کا پوچھ کرتا چلا جائے کوئی بات ہوگی تو اس کو آگے کوالٹی ہوگی تو اس کو اپریشیٹ کرنا مفت میں کیسے اپریشیٹ کریں ہم یہ کہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کی جھوٹی تعریف کر رہے ہیں اس کے منہ پر ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر منہ پر جھوٹی تعریف نہیں کرنی لیکن اس کی دل آزاری تو نہیں کرنی بس سمجھانے کے اور بھی تو طریقے ہیں یا نہیں ہیں جانور کی طرح کیوں اس کو ہانک رہے ہو کیوں اس کو مار رہے ہو کیوں اس کے ساتھ مطلب بد سلوکی کر رہے ہیں یعنی اگر والد کہیں یا والد یا استاد یا پیر یا شوہر اس طرح کے منصب ہیں جو اپنے ماتحت پر کہیں کہیں سختی کرنے کی ان کو اجازت ہے مگر وہ اجازت اتنی لمٹڈ اور اتنے خوبصورت انداز میں ہے کہ وہ اس کو ڈرائے گی دھمکائے گی مگر وہ نیچر تو نہیں نہ بنے گا آپ کا جہاں حس... جہاں ضرورت ہوگی وہیں پر آپ کریں گے نا وہ کبھی کبھار میرے خیال میں چلتا ہے اس میں اس کو ایک انٹرنیشنل ٹرم ہے جب ہم ٹریننگ کی بات کرتے ہیں خاص طور پہ اپنی ٹیم ممبر جتنے بھی جیسے فارماسوٹیکل کمپنیز ہیں یا اور بھی جہاں پر یہ لیئرز آتی ہیں کارپوریٹ ورلڈ آ جاتا ہے وہاں پہ جو ایک لیڈرشپ پوزیشن میں جو لوگ ہیں وہ اپنی ٹیم کو اچھے ناموں سے پکارتے ہیں وہ موٹیویٹ کرتے ہیں آپ جب تک لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتے کسی اچھے کام کے لیے اس وقت ان کی توجہ نہیں دلاتے ان کو موٹیویٹ نہیں کرتے بائی گیونگ نیو جیسے ایک لوز اے لیبلنگ اے چائلڈ احمد میں پچھلے دنوں ٹریننگ پر تھا پورے پاکستان میں جامعت المدینہ کے جو نئے اپوائنٹڈ ٹیچرز ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ٹیچرز کیوں بنے آپ کچھ اور بھی تو پروفیشن میں جا سکتے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے اساتذہ نے تعلیم علمی کے زمانے میں ہمارے اساتذہ نے یہ کہا کہ تم اچھے استاد بن سکتے ہو تم اچھے امام بن سکتے تو میں نے اب سوچا کہ میں امامت بھی کروں گا اور صبح تدریس بھی کروں گا تو یہ جو لیبل ہے نا ایک, ایک لرننگ کے ٹائم پر یہ جو لیبل دینا ہے یہ انسان کی بازو کا پہچان بن جاتا ہے تو اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے طلبہ کو اچھے لیبلز دیں اچھے ڈریمز دیں اچھی موٹیویشن دیں تاکہ وہ اپنے اساتذہ کو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ بچے ماں باپ کے نہیں اساتذہ کی سنتے کہ ہمارے ہمارے ٹیچر نے ہمیں یہ کہا تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ آ, کچھ اساتذہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈس انوائٹنگ ہوتے ہیں اپنے ایٹیٹیوڈ سے تعلیم سے نفرت کرا, کرا دیتے ہیں ایک سزا سزا جس کے طور پہ ایک, میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ کائنات کی بہترین چیز کے ساتھ سزا لگا دینا جیسے ایک سزا ہے آئی ایم سوری آئی ول ناٹ ڈویٹ سو مرتبہ لکھ کے لئے کر کرائے اب ٹیچر نے یہ کہہ دیا سو مرتبہ تم نے لکھنا ہے آئی ایم سوری آئی ول ناٹ ڈویٹ سو مرتبہ لکھنا ہے تو اس نے سزا تو دی سو مرتبہ لکھنے کی مگر اس نے لکھنے سے نفرت کرا دی کہ یہ سزا جو ہے وہ لکھنے سے ریلیٹڈ کر دی حالانکہ لکھنا بہت عظیم کام ہے مگر اسی طرح سے ایک جگہ پہ جانا ہوا وہاں پہ ایک صاحب جو ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے سزا ہوئی ہے میں نے سزا مسجد میں جی ہاں مجھے تین دن تک مسجد میں ہی رہنا ہے اور مجھے جو ہے نا وہ سو سے زیادہ جو ہے نافل پڑھنے اور تین دن روزے رکھنے یہ میری سزا ہے اب نظر لگائیں اتنی نوافل اللہ کے قریب کرنے کی باتیں اور اس طرح کے الفاظ طلبا کے ذہن میں یا ان کو سزا دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا بعض اوقات کفارے کے طور پر جی ہے ٹھیک جی کہ جیسے کوئی ایسا قسم توڑ دی تو کفارے میں روزے کی ہوتی ہے کفارے میں یہ ہوتا ہے کفارے میں ہوتا ہے ایسے عبادات کو مختلف ان جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے کہ میرا میں ایک, ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں بھائی ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے آپ جو کہہ رہے نا الفاظ اچھے لے کر آئے دیکھیں میرا طریقہ میری جو ایک آبزرویشن ہے وہ سلمان بھائی یادو میں جب ہم بات کر رہے ہیں دونوں آدمی بیٹھ کر جی یہ اتنی اتنی مثالیں دے رہے ہیں آدمی بیٹھے بات کر رہے ہیں اور آپ ایک مطلب بیچ میں اپنی ایک نیچے بات لے کر آ جاتے ہیں یار آپ نہیں مطلب کہ اس میں میچ کر پاتے تو پھر آپ نہ بات کریں ٹھیک ہے نا اب یہ بات میں نے آپ سے کر دی ٹھیک ہے آپ کو پتا تھا میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے مجھے تو نہیں نیچے ہمارا ایک مشورہ ہوا تھا ٹھیک ہے میں آپ کہا تھا اب یہ میں نے متیجہ آپ کو سمجھانے کے لیے صرف کیا یہ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ تھی ٹھیک ہے جب یہ پھر مسکرا رہے تھے تو اب یہ کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے بات کرتے کرتے بیچ میں آ جاتا ہے تو بیچ میں آ جاتا ہے بولتا ہے یا جب بات کر رہے ہیں جسے عموماً بچے کو جھاڑ دیتے ہیں یا جب دو بڑے بات کر رہے ہیں تو بیچ میں بیچ میں نہیں پڑا کرا وہ الگ سے بھی تو سمجھایا جا سکتا تھا کسی سے سامنے ہی تربیت کرنے کی کیا ضرورت تھی کسی کے سامنے ہی سمجھانے کی کیا ضرورت تھی الگ سے بھی سمجھایا جا سکتا جب بھی آپ کسی کو کسی تیسرے آدمی کے سامنے اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے نا وہاں بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا دل ٹوٹے گا اور آپ کی تربیت کے جو مدنی پھول ہیں نا وہ شاید مدنی پھول ہی رہیں گے بلکہ وہ تربیت الٹی ہو جائے گی اور اس کو چبن ہوتی رہے گی تو یہ صرف میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ جب بیٹھ کر جس طرح کسی کو چھوٹا کر دیا جائے نا تو اس کو برا لگتا ہے اور پھر یہ الفاظ ہیں نا وہ تیر بن کر چبھتے ہیں اور انسان کے دل میں بگز اور کینا پیدا کر دیتے ہیں کال لیں جی بالکل کال کال بھی لیں میسجز بھی انشاءاللہ امیر سنت امیر سنت کی بھی زیارت کروائیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں پیارے پیارے میٹھی میٹھے عمران بھائی جس طرح مثالی معاشرے کو مثالی بنانے کی کوشش مدنی چینل کے ذریعے کی جا رہی ہے میں اس کو مرحبہ کہتا ہوں میں آج اس پر مدنی پھول چاہوں گا کہ ہمیں آپس میں گفتگو ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے رکھتے ہوئے کیسی کرنی چاہیے عمران بھائی بے حساب مقصد کی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی دبدل مدنی چینل کے تمام سلسلوں کو مدنی ماحول کو بروزے قیامت ذریعہ نجات بنائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکات اس میں احترام مسلم اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ شاء گفتگو کا انداز بہتر ہو جائے گا امیر سنل کر رسالہ احترام مسلم اس کا مطالعہ کریں انشاءاللہ شاء ہماری بات چیت کے انداز کو مدینے کے بارہ چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ شاء چلائیے میرا نام محمد نفرودہ خان اچاری ہے میں پنجاب کے ضلع چنور سے بات کر رہا ہوں آجیب صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو موضوع آپ نے آج بھرا ہے بہت اچھا ہے آج کل معاشرے میں اس طرح کا وسیع عام ہو چکا ہے تو اس سے بچنے کے لیے کیا ردبیر اختیار کرنی چاہیے وہی پہلے تولو بعد میں بولو کہ یہ جملہ میں تو میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے یہ جملہ اگر کوئی مجھے کہے تو مجھے کیسا لگتا اگر یہ سوچنے کی عادت ہو جائے ہماری چھوٹے بڑوں کی کہ یہ جملہ اگر مجھے کہا جاتا تو مجھے کیسا لگتا تو شاید امید ہے کہ ہم اپنے اسلامی بھائی کے لیے وہ جملہ استعمال کریں گے جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے وہی وہ پسند کرتا ہے تو اپنے جملوں کے انتخاب میں بھی اس کو لیجئے کہ وہ بات کروں جو میں اپنے لیے پسند کروں گا یعنی وہ جواب دوں جو اپنے لیے پسند کروں گا اور اپنی گفتگو میں تنس تائنا تنقید ڈانٹنا جھارنا ان چیزوں کو بس نکال دیں آپ تو ان شاء اللہ تعالی امید ہے کہ معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا کل چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ الطاف رضا خان ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہا ہوں مثالی معاشرہ الحمد بہت ہی بہترین سلسلہ شروع ہوا ہے اس سلسلے کے حوالے سے الحمد ہمیں بہت مدنی پھول مل رہے ہیں میں تو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی منہ کھولو تو منہ سے اچھی بولی بولو جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ جب آپ کے منہ کے اندر پھولوں کی خوشبو سے مہکتے ہوئے الفاظ ہوں گے تو جب بھی منہ کھلے گا تو لوگ انتظار کریں گے کہ یہ کب منہ کھولتے ہیں تاکہ خوشبو آئے اور جس کے اندر سڑا ہوا مال پڑا ہوا ہوگا تو وہ جب بھی بوری کھلے گی اس میں سے بدبو کے بھپ کے نکلیں گے تو اپنے اندر واقعی اچھی اور عمدہ پھولوں والی خوشبو والی الفاظ رکھیں تاکہ لوگ آپ کے قریب آئیں اور لوگ آپ کے پاس بیٹھیں اسپیشلی جو مبلغ ہوتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں ان کو زیادہ اس میں اپنا کردار بہتر کرنا چاہیے کیونکہ تبلیغ کا اثر یہ کہ لوگ مانیں اور تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ لوگ آپ کے قریب آئیں لوگ آپ کے قریب تب ہی آئیں گے جب آپ کے وجود سے آپ کے کردار سے اور آپ کے لفظوں سے خوشبو مہکے گی جب آپ تانا دیں گے تنس کریں گے تنقید کریں گے تو کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا اس وقت کوئی دوست بھی نہیں ہوتے آج معاشرے میں سے کئی لوگ ہوتے جن کے کوئی دوست نہیں ہوتے وہ, وہ کہتے یار اپنے کسی کو دوست نہیں بنا دے تم کیا کسی کو دوست بنا گئے کو تم کو دوست بنانے کا کوئی دوست آپ کو بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے آپ محبت سے بات کرتے کرتے کب ڈانٹ دیتے ہو کب جھاڑ دیتے ہو کب اس کو دو ٹکے کا کر دیتے ہو خود آپ کو بھی شاید سمجھ نہیں پڑتی ہوگی اور وہ ذہن بنا لیتے ہوں گے یار اس کو پھر جانے کے بعد کی کرتے ہوں گے جب آپ جاتے ہوں گے نا اللہ تو پھر آپ کی قیمتیں کرتے ہوں گے جس کو ہم نہیں اس کی اجازت دیں گے کہ وہ کی کریں شریت بھی اجازت نہیں دے گی لیکن جب آپ جاؤ گے تو پھر چار آدمی آپ کے پورا باتیں کریں گے دوست اب اس کو منع کہتے ہیں اس کو مت بلایا کر یہ جب بھی آتا ہے نا ماحول خراب کر دیتا ہے ڈانٹتا ہے جھاڑتا ہے اور اس طرح کی بول کے چلا جاتا ہے تو ایسے طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں جو ماحول خراب کر دیتے ہیں پھر ایسوں کو پھر ایسے ہی لوگ ملتے ہیں وہ پھر ایک دوسرے کو اسی طرح مطلب کہ کاٹتے پٹتے رہتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو اچھی گفتگو کرنے کی عمدہ گفتگو کرنے کی توفیق دے اگر آپ کو ازیت پتتی ہے کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے تو برداشت کریں صبر کریں ہمت میں رہیں انشاءاللہ شاء اللہ تعالی ثواب ملے گا کھول لیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام بدر عالم مصباحی جامعہ شفیہ مبارک پور میں تدریس اور افتاح کی خدمت انجام دیتا ہوں ماشاء اللہ میں حاضر ہوا مکہ شریف میں تو مثالی معاشرہ الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں سن رہا تھا تو یقین جانے اس کی ضرورت میں نے میں بھی محسوس کر رہا تھا کہ ایسا پروگرام چلنا چاہیے اور مسلسل چلنا چاہیے سماج میں معاشرے میں واقعی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اچھے خاصے جو اپنے آپ کو نیک کہتے ہیں اور نیک سمجھا جاتا ہے انہوں نے وہ بھی اس طریقے کے الفاظ بول جاتے ہیں تو بالکل دکھتی ہوئی رگ پہ نبز پہ ہاتھ رکھ کر کے حاجی عمران صاحب نے یہ بیان فرمایا بہت ہی مفید ہوگا مسلسل یہ چلتا رہے تو ہم جیسے لوگوں کی بھی بہت ساری اصلاح ہو جائے گی ہم جیسے لوگ بھی کافی لوگ اس طریقے کے گناہوں میں مبتلا ہیں یہ بندوں کے حقوق کی پامالی ہے اور یقیناً بندوں کے حقوق کی پامالی یہ حقوق بات کا گناہ ہے اور اس کی معافی بڑی مشکل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حضرت حضرت صاحب کو اور حاجی عمران صاحب کو پوری ٹیم کو پوری جماعت کو کہ کہاں کہاں سے سوچ کر کیسی کیسی باتیں یہ اسکرین پر لاتے ہیں اور یہ بالکل معاشرے میں چل پھل کر ہی اس طریقے کی باتیں کی جا سکتی ہیں معاشرے میں چلے پھرے لوگ اس طریقے کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کوشش بلا شبہ ان ممناز تو کامیاب ہے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت مقبول ہوگی اور میں سن رہا تھا بڑی دیر بڑی دلچسپی سے بیچ میں میرے عزیز عتیق عطاری صاحب نے یہ خدمت دے دی, دی میں تھوڑا سا آ, تھوڑا کنارے ہو گیا میں, مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا میں سن رہا تھا اور میں خود اپنی تقریروں کے لیے بھی اسی میں سے سیٹنگ کر رہا تھا کہ میں بھی اس طریقے کی باتیں قوم کے سامنے پیش کروں گا اچھا میں ویسے معذرت چاہوں گا یہ ہم سمجھے وہ بدر القادری صاحب جو ہیں ہولینڈ والے مگر یہ مطلب مفتی بدر عالم صاحب ہیں مس بھائی مداضر اور اتنے شفیق میں ان کے لیے کیا ابھی انداز سے پتا چلا ابھی یہ ہمارے سر کیا کہہ رہے ہیں ان کے انداز سے پتا چلا آدمی کا کلام جو ہے نا اس کا تعارف ہے اچھا مجھے ان سے ملاقات کا شرط جب مجھے کب حاصل ہوا جب میں کانپور پہنچا تھا تین دن تربیت اجتیما تھا اور ہمارے پاس مبارک پور شریف کا ویزا نہیں تھا مبارک پورا جامعہ مبارک پور اشرفیہ جامعہ شرفیہ, ہے شرفیہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور, جی مبارک پور. مبارک جی ویزا نہیں تھا تب تو چاہت تو تھی کہ, کہ وہاں کے علماء کی زیارت کروں تو علامہ شمس الہدا صاحب متاز علی اور علامہ بدر عالم صاحب اور عبدالمومن البین صاحب مداعی یہ مطلب چند آئے تھے کانپور پھر ہم مسجد میں ان کی زیارت کیے گئے مفتی دعوت اسلامی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ تھے اور غالباً اس پر نماز کا وقت ہوا تھا اثر کی شاید تو انہوں نے برجہ بر اسی وقت کھڑے ہو کر ایک مسجد میں نماز کے بعد بیان کیا تھا اور بیان بھی اتنا عمدہ تھا چند لموں کا بیان تھا تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی اور چند مرتبہ ان کے کچھ وہ مدنی دستے ویڈیو کلپس وغیرہ دیکھے تو یوں بہت دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں میر اللہ سنت سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں ماشاء اور ان کے جذبات ستکر و مربع پھر ان کی ساری اور آجزی بھی آپ نے فرمائی اللہ کریم آپ کی عاجزی میں آپ کی انکساری ان ساری میں آپ کی توازوں میں اور برکت دے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دراز کرے تمام علماء مشائق علیہ سنت کا سایہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا دراز فرمائے ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھا کلام کرنے کی اچھی بات کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں وہ ہے نا کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں لما تقو لون لما تقو لونا لما تقو ما وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں تو بس ہم وہ بات کہیں کہ جس کے ہمیں بھی عمل نصیب ہو بہت بہت شکریہ حضور آپ نے کرم فرمایا اور آپ نے حوصلہ افزائی بھی کی آپ کے کلمات سے ہمیں کتنا حوصلہ ملتا ہے یہ ہم سے پوچھئے وہ بہت شکریہ ایک سوال ہے کہ معاشرے میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جیسے لوگ دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے اپنے دوست احباب کے لیے اسی طرح سے دیکھا گیا ہے کہ وہ بد دعا بھی کرتے ہیں خاص طور پہ مائیں یا والدین کہ یہ مر جائے یہ کبھی آباد نہ ہو یہ اس طرح کی جو بد دعائیں ہیں یہ بھی الفاظ ہیں کہ انہوں نے یہ بد دعا دے دی اس کے بارے میں سمجھ نہیں پڑتی ان کو اتنا ہماری دعا ہماری بدوا اگر ہماری اولاد کے حق میں قبول ہو گئی تو خود ہم کتنی تکلیف میں آ جائیں گے ان کو ان کا اندازہ نہیں ہے ماں کو تو باپ کو تو ہمیشہ دعائیں دینی چاہیے بچوں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے دیکھیں جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا لئی سامنی وہ ہم میں سے نہیں ہے تو ہمیشہ ہمیں اس حدیث پاک کو بھی سامنے رکھنا چاہیے بد دعائیں کس چیز کی بدوائیں بد دعا نہیں ہے وہ بھی اپنی اولاد کے لیے ایسا نہیں کرتا آپ کو آپ کے بچوں نے ستایا نہیں ہے آپ کے بچوں نے آپ کو ستایا نہیں ہے جب رات ماں آ... باپ کو ستاتی ہے اور ٹیمپر آ... آ... جو ہے وہ ماں باپ کا ہائی کر دیتی ہے اور سمجھتی ہی نہیں ہے اب وہ کہاں سے بے چارا ساس پھرے اور لاتا پھرے آپ کے بچے ڈیسنٹ ہوں گے سمجھدار ہوں گے سلجھے ہوئے ہوں گے آپ کو تنگ نہیں کرتے ہوں گے آپ بڑے ہی آسانی سے بات کر رہے ہیں اگر ہم مثال کی ناک میں اولاد میں دھواں دیا وہ بےچارے کیا کریں وہ ایک بات آپ کی بات کو ہم بیس بنا لیتے ٹھیک ہے سلمان بھائی اب ان ماں کی ایگزامپل لیتے ہیں جن کو ان کی اولاد بہت ہے ان کی ایگزامپل کیا ان کی دعائیں اولاد کو صحیح کر سکتی ہیں یا ان کی بد دعائیں اولاد کو صحیح کر سکتی ہیں یہ بتایا صحیح دعائیں کریں یعنی ایک اولاد ہے جو نافرمانی فرمانی پر اتری ہوئی ہے بدتمیزی پر اتری ہوئی ہے بد اخلاقی پر اتری ہوئی ہے اب آپ اس کے لیے بد دعا کرو تو یہ الٹی اس کی ان تمام تو خرابیوں میں اضافے کا سبب بنے گا نا بالکل یقینا اب دعا کے سوا آپ کے پاس کوئی چاہ چارہ ہے کیونکہ دعا کی کس کی بارگاہ میں جائے گی اللہ کی بارگاہ اور وہ مقلب القلوب ہے سلحان اللہ سرکار دعا کے آقا کی آکا کی آکا صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم بارگاہ ہے الہی میں دعا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی یہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اپنے دین پر ثابت رکھ تو اللہ ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے اولاد کی نافرمانی فرمانی ہو یا اولاد کو ماں باپ سے حیضیت ہو رہی ہے یا بیوی بی کو شور سے حیثیت ہو رہی ہے شور کو بیوی بی سے حضیت ہو رہی ہے پڑوسی کو پڑوسی سے حیثیت ہو رہی ہے آپ اس ہر ایک کو کس سے بھی ہو رہی ہے آپ اس کی اذیت کا بدلہ اذیت دے کر تو نہیں لیں گے یار برائی کا بدلہ برائی سے تو نینا لیں گے قرآن کہتا ہے اتفا اور بلتی ہی آحسن سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال اچھا یہ جو ہے نا اتفا بلتی آسن سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال ٹھیک ہے اس کے آگے ہی جو خوبصورت سا ایک نتیجہ اللہ تعالی بیان فرماتا ہے اٹفا بلتی یہ آسن فاض الضی بئی نہ بئی نہ ہوں اداوتن جبی کے تجمے اور اس میں تھی ان نہ ہوں ولی گن حمی ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست سبحان اللہ، سبحان اللہ یہ تو اطفا بلتی یہ آسن کا تو بہترین نتیجہ ہے کہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ تو ایسا گھر میں بھی کہیں بھی برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کی عادت رکھیں اور اپنے لفظوں کا اچھا انتخاب کریں مجھے بھی بار بار کہا جا رہا ہے میں ان کو بھی ان کا بھی دل خوش کروں اور ان کے کہنے پر کولے لے لوں مدینہ اکٹھی تین چار لے لیتے جواب لے لیں گے انشاءاللہ شاء نوٹ کر لیتا ہوں جی السّلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہد علی کر رہا ہوں آپ کا پروگرام بغور دیکھا جو سنا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ آ یہاں صرف مردوں کو ہی سبق دیا جا رہا ہے کہ مردوں نے ایسا بول دیا یا والدین سے اس کا یا بیت بھی ہوگی تو میرے خیال میں کچھ افواج کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی تربیت ہونی چاہیے اور والدین کو بھی بچوں کے حقوق بتانی چاہیے یہ عموماً اکثر ایسا نوٹ کیا گیا کہ تمام ملبا یا تو بچوں پہ جیسا ہوتا ہے یا پھر شوہروں پہ جیسا ہوتا ہے تو اس میں والدین کو بھی حقوق بتانے چاہیے بچوں کے کیا اور کچھ بھی ایسی ہیں کہ جو شہروں کو تنگ کرتی ہیں اور مستعفی جی <تصفح> شاہد بھائی آپ نے کال کی پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں میں شاید پہلے پتہ نہیں آپ کی کبھی کال آئی یا نہیں آئی آپ کی آواز سے لگا شاید پہلی بار آپ کی کال ہمیں ملی ہوگی آج میں نے فجر کی نماز کے بعد بیان کیا ہے اس بیان کا جو خلاصہ تھا وہ یہی تھا کہ والدین کو اولاد کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے اور اولاد کے لیے ماں باپ کو کس طرح کی حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے آج صبح و فجر کے بعد میں نے اس پہ بیان کیا ہے یعنی رات مدنی مذاکرے میں کل گزشتہ شب مدنی مذاکرے میں ماں کے حوالے سے ایک مدنی گلدرسہ دکھایا گیا جس میں واقعی اولاد میں نے دیکھا کہ سینکڑوں اسلامی بھائی شاید موبائل کا نہ ہو تو رو رہے تھے ماں باپ کی محبت میں تو وہ ایک ہوتا ہے کہ ماں باپ کی عزت احترام ادب صبح و فجر کے بعد پھر اس بیان وہ بھی برائے راست ہوا تھا دیکھیے کبھی کون سا موضوع کبھی کون سا موضوع تو ایک ہی نشست میں سارے موضوع تو شاید بھائی ابھی سمجھ سکتے کہ کور نہیں ہو سکتے رہی بات یہ کہ مردوں کو کہا جاتا ہے عورتوں کو نہیں کہا جا رہا ہم پر تو شاید یہ کمپلین زیادہ ہے اسپیشلی میرے ساتھ کہ یہ اسلامی بہنوں کو زیادہ بولتا ہے اور ان, کی ان کو زیادہ سمجھاتا ہے تو ابھی آج کی گفتگو میں بھی اسلامی بہنوں کی جو بد کلامی ہے بدتمیزی ہے ہم نے اس کو بھی کہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ عورت کے لیے تو ہم نے جیسے کل رات سلسلہ ہوا تھا بدنی مذاکرے سے پہلے اس میں باقاعدہ میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ ایک اچھی سلیقہ والی اور تمیز والی عورت کبھی بھی شوہر کے ساتھ بدتمیز نہیں کرے گی وہ صبر کرے گی برداشت کرے گی جو شوہر کو جھاڑتی ہو ڈانٹتی ہو اس کو مطلب کہ وہ ذلیل کر دیتی ہو اور اس کی عزتوں کے کچرے کر دیتی ہو اور اس کی دل کرتی ہو وہ عورت اچھی نہیں ہو سکتی نیک عورت کی یہ نشانی نہیں نیک عورت کی نشانی تو یہ ہے کہ جب شور اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے تو یہ کہ مختلف اوقات میں مختلف مدنی پھول دیے جاتے ہیں مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو ان سب ملتا رہے گا کال لے لیں. سلام علیکم ورحمت علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عمران بھائی سے بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے رمضان شریف سب سے ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سے مدنی چینل چل رہا ہے عمران بھائی میں گھر میں سب سے بڑا ہوں اب کوئی ایسی سلا فرمائش جس سے میرا اخلاق اچھا ہو جائے دو باتوں کو اختیار کر لیجیے مسکرانا اور خاموش رہنا آپ کی خاموشی اور آپ کی مسکراہٹ آپ کی عزت بھی بڑھائے گی اور آپ کے گھر کو بھی مدینہ مدینہ کر دے گی اگر یہ دونوں کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ ہفتے دو ہفتے کے بعد کال کیجئے گا پھر بتائیے گا کہ گھر میں کیا اثر ہے ڈاکٹر بھی دس پندرہ دن کی دوائی دیتا ہے ہم بھی دو پانچ دو ہفتے کا علاج دے دیتے ہیں انشاءاللہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. جی, کال دیں السّلام علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد غلستاری ہند کے شہر مدراس سے عرض کر رہا ہوں کئی بار دیکھا گیا ہے کہ کسی کے سخت گفتگو سے ان کے رویے سے کئی اسلامی بھائی دور ہوتے بھی نظر آتے ہیں نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس پہ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے السلام علیکم اللہ و علیکم السلام اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و اللہ وبرکاتہ مسئلہ تربیت کی کمی کا ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی مدنی ماحول میں ہمیں جو ذہن دیا جاتا ہے وہ نرمی اور پیار کا ذہن دیا جاتا ہے بلکہ جب ہمارے تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں تو ان میں تو باقاعدہ اس حدیثی سے پاک کو کئی مرتبہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سید انس رضی اللہ تعالی عنہ جو بار رسالت میں نے قبوبِ دس سال تک بطور خادم رہے خود فرماتے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا یہ کام کیوں نہیں کیا آقا کے اخلاق کریمہ کا تو زبردست بیان کیا جاتا ہے جو ذمہ دار اپنی زبان کی تیزی کے ساتھ چلتا ہے اور اسلامی بھائیوں کے دل توڑتا ہے ڈانٹتا ہے جھاڑتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نگران یا ذمہ دار نہیں بن سکتا بلکہ اس کی وجہ سے عموماً مدنی کام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں زیادہ نرمی اختیار کریں اور جو اس طرح کے روٹھے ٹوٹے اسلامی بھائی گھر چلے گئے ہوں تو ذمہ داران کو چاہیے کہ انہیں جائیں اور انہیں منا کر دوبارہ اپنے مدنی ماحول سے وابستہ کریں ایک ایک تنقا دعوت اسلامی کی اس عمارت کے لیے ضروری ہے کال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ زیرت کا یو کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں الحمدللہ عزوجل مثالی معاشرہ دیکھنے کی آج پھر سعادت مل رہی ہے اور واقعی بہت ہی ضروری ٹاپک آج آپ لے کر حاضر ہوئے ہیں اور انسان کے کلام کا اثر یوں بھی بندے کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ الفاظ کی بنیاد پر ایک بے ایمان بندہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے اور یوں ہی ایک مومن جو ہے وہ اپنے الفاظ کی بدولت ایمان کے دائرے سے خارج بھی ہو سکتا ہے لیکن اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے اور ہماری گفتگو کے پیچھے ایک بہت بڑا محرک ہماری خواہشات پسند یا نا پسند ہے جب تک تو چیزیں ہمارے مزاج کے مطابق ہوتی رہتی ہیں تو تو ہمارا جملے ہماری گفتگو جس سے ہم, ہم کلام ہوتے ہیں بہت اچھی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی ہمارے مزاج کے خلاف ہماری پسند کے خلاف یا ہماری خواہشات کے خلاف کسی نے کوئی کام کیا کسی نے کوئی گفتگو کی تو اب جو ہماری زبان جو ہے اس کی اصل حقیقت کھلتی ہے تو نگران شعر سے میرا یہ سوال ہے کہ کچھ مدنی پھول اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ جب ہمارے مزاج کے خلاف چیزیں ہوں تو ایسی صورت میں ہم کیسے جو ہے وہ اپنی زبان کو خوشگوار اپنے کلام کو خوشگوار رکھیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ و برکاتہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا ڈاکٹر زیرک یو کے لیسٹر سے آپ نے کال کی ہمیں کہ کیسے کریں اس کا تعلق تربیت سے ہے اور راہ علم ایک بڑی پیاری کتاب ہے اس میں مدنی پھول ہے کہ تربیت سے طبیعت بنتی ہے اگر ہماری تربیت ہوگی اور ہمیں ہمارے خلاف مزاج چیزوں پر ضبط کرنے کا صلیقہ سکھایا جائے گا اس پر صبر کرنے کا صلیقہ سکھایا جائے گا اور جوابی طور پر جھارنے اور ڈانٹنے کے بجائے اسے بڑی خوبصورت پیرائے میں اس کو درست کرنے کا اگر صلیقہ سکھایا جائے گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری طبیعتوں میں کچھ بہتری آ جائے بات یہی ہے صرف میں زبانی کلامی کیسے کچھ کہہ دوں بات یہی ہے کہ جب ہماری طبیعتوں کے اور ہمارے مزاج کے خلاف کام ہوتا ہے تو ہمارے اندر کا چھپا ہوا وہ ایک وحشت ناک اور دہشت ناک انداز ہوئے ہے نا وہ بالکل ظاہر ہوتا ہے اور نہ جانے کتنے ہم حملے کر کے کتنوں پر ہم دھماکے کر چکے ہوتے ہیں اور ان کی دل گردے کے چتھرے اڑا چکے ہوتے ہیں کیا بدوائیں دینے والا یا اس طرح سے دل آزاری کرنے والا دل دکھانے والا جو اکثر بھی اپنے مثال دی کہ ایسے لوگوں کو بلایا بھی نہیں جاتا ہے محافل میں یا مختلف دعوتوں میں یہ دل دکھانے والا شخص کی اپنی زندگی کیسی ہوگی پریشان ٹینشن تکلیف اداس چہرے سے بھی پتہ چلتا ہے چہرے پہ بھی آ جاتی ہے آئے گی پھی پھی سی مسکراہٹ آئے گی اس کے بعد وہ اس کا دورانیا بہت کم ہوتا ہے وہ بس وہ اسی میں رہتا ہے جیسے بازوں کا نیچر ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں سب غلط ہے آئی ماز آلویز رائٹ تو یہ نیچر ہوتا ہے پھر وہ سب میں کیڑے اور تنقیدیں کرتا رہتا ہے اور پھر ایسے شخص تنا رہ جاتا ہے کسی نے لکھا اکملیت کی تلاش تجھے اکیلا کر دے گی لوگ اتنا پرفیکشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں حالانکہ خود اپنی ذات میں پرفیکٹ نہیں ہوتے مگر ان کو چاہیے پرفیکشن رہی ہوتی ہے تو وہ اکیلا رہ جاتا ہے بے ایب ذات میرے نبی پاک صلی اللہ, علی و علی و علی و <تصفح> اللہ <تصفح> تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے ایب پیدا فرمایا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا اہٰذا دیکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے یہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پول خار سے دور ہے یہی شم ہے کہ دھواں نہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارک کی تو کیا شان ہے ماشا ایک ماشا اپنا پرسنل ایکسپیرئنس میں شیئر کرنا چاہتی جی ہوں جی ابھی پچھلے دنوں گھر میں Uh, میری بیٹی ہے بڑی اور چیز الیون ٹویلو ایئرز اولڈ تو وہ برتن اٹھا کے لے کے کچن میں گئی اس میں کچھ کانچ کے بھی برتن تھے اب وہ سلپ ہو کے گرے گئے اور ٹوٹ گئے میں گیا اور میں نے کہا کہ لگی تو نہیں کیا ہوا انہوں نے وہ اتنے سارے برتن ایک ساتھ اٹھا لیے تھے تو ابھی کل کی بات ہے کہ میں نے کہا کہ یہ, یہ بوٹل بھی ساتھ اٹھا لیں کچھ برتن اٹھائے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ بابا جانی یہ میں رکھ کے آ جاؤں پہلے تو یہ الفاظوں میں جو دم ہے نا جو انسان کو بناتے ہیں اس کی سوچ کو بناتے ہیں جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے بالکل اسی طریقے سے اپنے ایک بیٹے سے ہی بات ہو رہی تھی میں نے کہا آج کل میں نمازوں میں بہت دعائیں کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ آپ بہت اچھا پڑھنے لگ جائیں تو میں نے یہ سیکھا بھی ہے کہ نماز سے کیسے مدد مانگی جائے تو جب میں نے یہ بات اسے کمیونیکیٹ کی سلمان بھائی لٹرلی اس کے دل پہ اثر ہوا اور وہ پڑھتا ہوا دکھائی بھی دیتا ہے اور امپروو کر رہا ہے تو یہ جو لفظ ہے نا یہ انسان کے کیریکٹر کو بناتے ہیں اور ویسے بھی ساڑھے تین سال کی عمر ایسی ہے جس میں شخصیت بن جاتی ہے وہ اسٹارٹ ہی شروع سے لے لیں اعلی فرماتے ہیں کہ بچپن کی عادتیں بڑی مشکل سے نکلتی ہیں تو بچپن میں اگر اچھی عادت پڑھ جائے تو مدینہ مدینہ کون ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد شہباز ابتاری جیا شریف منڈی بہاول دین سے عرض کر رہا ہوں آج کا موضوع الفاظ میرے خیال میں مدنی چینل کے جو بھی الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ دینوں اور دنیا کی بلائی سے بھرے ہوتے ہیں اس کے طریقے بے شمار مسلمانوں کی رہنمائی مسلمانوں کی کے ساتھ ساتھ کئی غیر مسلموں کی بھی تقدیر بدلی ہے نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہمارے اس پیارے مدنی چینل کے اخراجات کو اپ ڈیٹ کیا جائے اور مدنی چینل کے ناظرین سے میری مدنی التجا ہے کہ دات اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے اپنے مدنی احتیاط دیں میں نیت کرتا ہوں جو پہلے میں دات اسلامی کو آ دیتا ہوں اس سے دو سو میں زیادہ کی نیت کرتا ہوں اس کے لیے میرے لیے ثقافت کی دعا فرما دیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے آزاں کا جواب دے دیں اللہ املے سنت کی بھی اجازت کروا لے الگ ابھی سسٹم تھوڑا سا پروبلم کر رہا ہے تو ہمارے پاس ہیں لیکن خیر اذان میں عشاء بھی ہو چکی ہے اور ہم اجازت بھی آپ سے چاہیں گے عشاء بھی پڑھنی ہے تراویح بھی پڑھنی ہے پھر دوبارہ سوا دس بجے مدنی مذاکرے سے پہلے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس میں بھی پھر وقت مناسب حاضری دینی ہوتی ہے پھر مدنی مذاکرہ ہوتا ہے فجر کے بعد بیان ہوتا ہے ماشاء اللہ مدینہ مدینہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائیں کال لینی ہے یا ہم کلوز کریں عشاء کے بھی وقت ہو گیا ان اجازت دیں اللہ کریم آپ سب کو دنیا گھر کی برکت عطا فرمائے اور پہلے تولنے بعد میں بولنے کے اللہ تعالیٰ میں سعادت عطا فرمائے آمین بھی نبی جی نمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی, علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علام